ان الحمد لله والصلاه على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتس الاساحا لا الْوَارِثِ مِثْلُ ولاد فَإِنْ دارق فن اراد فصالما مِّنْهُمَا شاور فلا جناح عَلَيْهِمَا ورت تم انتردُ اولاد کم فلا جناح علیہ کم ادا سلم تما عطی تم بالمعروف بط اللہ علم تمل بصیر ولوال و مائیں یُدینہ دودھ پلائیں اولاد ہنہ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو لین کام دو سال لمن ارادا یہ مدت اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے تم رضا کہ وہ پورا کرے رضاعت کو یعنی مدت رضاعت جو مکمل کرنا چاہے والل مولود لہو رسک ونا و کس اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہیں ان عورتوں کا کھانا اور ان کا پہننا معروف طریقے سے لا تکلف و نفس اللہ و نہیں تکلیف دی جاتی اسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق لا تو دار نہ تکلیف دی جائے والدہ والدہ کو ماں کو بے والدہ اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولودن لہو بے والد اور نہ ہی اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کی بچے کی وجہ سے وال سے مسل و اور وارث پر بھی اسی کی مثل ہے یعنی ذمہ داری فَإِنْ ان فِصَالًا فسالن بس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا انتراد ان منہما باہمی رضامندی سے بتاشاب اور مشورے سے فلاں جناح علیہ پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر وَإِنْ ارت اور اگر تم ارادہ کرو ان تستردعو کہ دودھ پلواؤ گے تم اولاد اپنے بچوں کو فلا جناح علیکم کم نہیں ہے کوئی گناہ تم پر ازاسلم تم جب سپرد کر دو تم ما وہ چیز آتے تم جس کے دینے کا وعدہ کیا تم نے بالمعروف معروف طریقے سے بطخ اللہ و اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بیما کا جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے پہلے نکاح اور طلاق کے مسئلے بیان ہو رہے تھے اب اس آیت کے اندر رضات کا مسئلہ بیان ہوا ہے دودھ پلانے کا مسئلہ اور خاص طور پر جو یہاں واضح کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب خامد اور بیوی بی کے درمیان علیحدگی ہو جائے اور بچہ بھی ماں کی گود میں موجود ہو اور اس حالت میں ہو کہ وہ بچہ رضاط کی مدت کے اندر ہے تو پھر اس کے لیے کیا مسئلے ہیں کیا ذمہ داریاں ہیں مرد پر کیا ذمہ داریاں ہیں عورت پر کیا ذمہ داریاں ہیں رشتہ داروں پر اس حوالے سے اس آیت میں ہدایات دی جا رہی اگر طلاق نہیں ہے اگر علیحدگی نہیں ہے تو یہ معمول ہے ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ہر خامد اپنی بیوی بی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو یہ تو ایک طے شدہ معاملہ ہے لیکن مسائل بنتے ہیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اختلاف کھڑا ہوتا ہے جب علیحدگی ہو جائے جب خامد بیوی بی کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے اور بچہ بھی اس حالت میں اس عمر میں بالکل چھوٹا بچہ دودھ پیتا تو اس کی وجہ سے جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں ان مسائل کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں اس آئے مبارکہ کے اندر فرمایا پہلی بات یہ کہی بل والدہ تو یورینا اولادا ہنا نے کا ملین اراد مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں دوس سال دو سال پہلی بات یہاں یہ واضح کی گئی ہے کہ رضا کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال یہ پہلا اصول یہاں طے کر دیا گیا دو سال سے زیادہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی اس سے کم تو پلا سکتی ہے اگر اس مدت سے پہلے وہ دودھ چھڑانا چاہے چھڑا سکتی ہے اس کو اجازت ہے لیکن دو سال سے زیادہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی پہلا اصول تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ حرمت رضاعت بھی اسی مدت کے اندر ثابت ہوگی حرمت رضاعت رضاعت سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں جس طرح نصب سے رشتے قائم ہوتے ہیں تو رضاعت سے بھی رشتے قائم ہوتے ہیں جی بچے نے جس عورت کا دودھ پی لیا اب اس کے بعد اسی کے دوسرے اس کی بیٹی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا پردہ نہیں ہے تو شریعت نے وہ رضاعت سے متعلق جو احکام واضح کیے ہیں اور ان سے جو جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے تو اس ساری چیزوں کا تعلق اس مدت سے ہے کہ جو رضاعت کی مدت کے اندر اندر ہے اور وہ دو سال ہے اگر چھوٹا بچہ دو سال کے اندر دودھ پیتا ہے کسی عورت کا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی اور اس کے بعد اگر کوئی دو سال کے بعد کوئی بچہ دودھ پی لے یا عورت پلا دے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اگرچہ اس کے اندر ابن کثیر نے بعض لوگوں کی آراء بیان کی ہیں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی رائے بھی موجود ہے کہ وہ رضاعت کبیر کی قائل تھیں اور ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ ابو حذیفہ غلام سالم یہ بہت ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا تو وہ اس بچے کا گھر آنا جانا تو بڑی عمر کا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حدیفہ کی بیوی بی کو اجازت دے دی کہ تم اس کو دودھ پلا دو تاکہ رضاد ثابت ہو جائے پردہ ختم ہو جائے اور اس کے گھر میں آنے جانے میں کوئی دقت نہ رہ جائے یہ بیان کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی تھیں اور یہ موقف رکھتی تھیں کہ رضا یعنی دو سال کی مدت کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور کوئی عورت اس کو پلا دے تو وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے لیکن حضرت عائشہ اکیلی ہیں اس رائے کے اندر تمام ازواج مطہرات یہ بیان کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ ایک حدیث بیان کی ہے ترمزی شریف میں وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف پستان سے جو دودھ پلایا جائے اس سے حرمت ثابت ہوگی اور مدت رضا یعنی دو سال کے اندر جو دودھ پلایا جائے اس سے حرمت ثابت ہوگی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے اوپر باقی سب کا اتفاق ہے اور جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مدت رضا دو سال ہے اور اس مدت کے اندر جو دودھ پلایا جائے گا اور وہ بھی اس خاص طریقے سے عورت اپنی چھاتی سے لگا کے اپنے پستان سے اگر دودھ پلاتی مثلا وہ اپنا دودھ نکال کے فیڈر میں ڈال کے پلا دے اس سے کوئی نہیں ثابت ہوگی تو جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور اسی حدیث کے اندر مدت کا جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے کہ دو سال کے اندر اندر اگر دودھ پلا دے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی اور اگر اس کے بعد ہو اس کے یہ جو اختلاف ہے اس اختلاف کو حل اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ ایک خاص موقع ہے یعنی جو سالم ابو حذیفہ کا جو غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مسئلے کی بنیاد پر اس کو اجازت دی تھی باقی کسی اور کو اجازت نہیں دی گئی تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ وہ خاص مسئلہ تھا امہات المومنین بھی کی رائے بھی یہی ہے کہ وہ ایک خاص مسئلہ تھا اس کو معمول نہیں سمجھ لینا چاہیے اس کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے اور مدت کے بعد یعنی رضاق کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے اس میں ایک بڑا زبردست لطیفہ ہے امریکہ کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ایک دفعہ یہ چند سال پہلے کی بات ہے تو وہاں امریکہ کے ایک مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جوان لڑکا جو ہے نا جی وہ دودھ پی سکتا ہے اچھا جی وہ فتویٰ چھپ گیا تو وہ مذاق اڑا مسلمانوں کا اور جناب وہ باتیں کی لوگوں نے کہ مطلب رضاد ثابت کرتے کرتے کہاں پہنچا دو گے تم یہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تو بڑا جو کام مغرب کے اندر ہوتا ہے یعنی وہ مسلمان تو اس کو لیگل بنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا بالآخر سب لوگوں نے مصر سے ادھر سے ادھر سے بہت بھاگ دوڑ کر کے اس فتوے کو واپس لینے کے لیے اس مولی صاحب کو قائل کیا گیا تو ایسے فتوے بہت سوچ سمجھ کے دینے چاہئیں کہ ان کے مقاصد کیا ان کا ان کے اثرات کیا ہوں گے تو اور میرا خیال ہے کہ شاید اس اللہ کے بندے نے بس یہی وہ سالم مولا حذیفہ والی روایت اس کے سامنے ہوا کہ جوان لڑکا اللہ تعالیٰ معاف کرے اس سے دودھ پی سکتا ہے تو یہ, یہ طریقہ اس طرح نہیں ہے اس کے اندر جمہور کا مسلک بڑا واضح ہے اور مہاک المسلمین کا مسلک بڑا واضح ہے اور اس کے لیے ایک صحیح حدیث بھی موجود ہے اور اس میں اد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ وہ ان کا اکیلی کا موقف ہے اور سب کا موقف یہ نہیں ہے اور بات صحیح بھی یہی نظر آتی ہے تمام چیزیں سامنے رکھ کر اور حدیث کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر کہ حرمت رضا دو سال کی اندر اندر جو بچے کی عمر ہوگی جو مدت رضاعت ہے اگر اس کے اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر کوئی پیتا ہے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی اور یہ جائز نہیں ہے جہاں تک رہ گیا وہ سالم کا مسئلہ جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے اس کا خاص ہونے پر سب متفق ہیں اس کو ایک معمول بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تو اس سے جو پہلا مسئلہ ثابت ہوا نمبر ایک کیا کہ مدت رضا زیادہ سے زیادہ دو سال دو سال سے زیادہ عورت جو ہے وہ دودھ پلا ہی نہیں سکتی وہ نافرمانی کرے گی اور دوسرے یہ بات ثابت ہوئی کہ حرمت رضاعت جو ہے وہ بھی مدت رضاعت کے ساتھ وابستہ ہے دو سال کے اندر اس عمر کا بچہ اگر دودھ پیے گا تو حرمت ثابت ہوگی اور اگر اس کے بعد پیے گا اور اس کو پلانا ہی غلط ہے اسے حرمت ثابت نہیں ہوگی آگے فرمایا و علمول لہو رسف ہن و قسمت بالمعروف طلاق ہو گئی طلاق ہونے کے بعد بچہ ماں کی گود میں ہے ظاہر ہے ماں کی کوشش بھی ہوگی خواہش ہوتی ہر ماں بچے سے جو محبت رکھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری چیز ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے گی اس کو وہ پسند کرتی ہے خاندان کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں طلاق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اجازت دی ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے لیکن اس مدت رضاعت کے اندر ذمہ داری مرد کے اوپر ڈال دی گئی کہ لہو رس کو ہننا و کس ہنہ مرد جس نے طلاق دی ہے بیوی بی کو وہ اس عرصے کے اندر رضاعت کی اس مدت میں اس کا اس کا کھانا اس کا پہننا یعنی اس کی خو... اس کا اس کا خرچہ اور اس کی کپڑے یہ مرد دے گا ویسے بھی مرد کی ہی ذمہ داری ہے نان و نفقہ کا ذمہ دار مرد ہے وہ انفقو بنم و علم مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے عورت پر فوقیت دیا یہ پیچھے سبق گزر چکا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو برتری کرا دے دی ہے عورتوں پر نگران بنایا ہے عورتوں پر سبب اس کا کیا ہے وبما انفکو نمبل کہ نان و نفقہ کا ذمہ دار مرد ہے نان و نفقہ کی ذمہ داری کی وجہ سے اس کی نگرانی ہے عورت کے اوپر تو اگر طلاق ہو جائے پھر بھی مدت رضاق کے اندر یعنی نفقے نققہ کی ذمہ داری اور اس کو اس کے کپڑوں کی ذمہ داری عورت کے وہ مرد کے ذمہ ہی ہوگی یہ بات یہاں واضح کی گئی نفس اللہ بسآ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ کسی کو کتنا ذمہ دار بنانا ہے کتنا مکلف بنانا ہے کس کو کس کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ عورت پر ذمہ داری کیا ڈالی ہے اور مرد کے اوپر ذمہ داری کیا ڈالی ہے وہ وسط اس کی کیا ہے فطرت اس کی کیا ہے ضرورت اس کی کیا ہے تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ دار بنا دیا ہے مرد کو نان و نختہ کا اور عورت کو ذمہ دار بنا دیا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اور اس کی ذمہ داری اور نگہداشت کرے ماں سے بہتر بچے کی نگہداشت کوئی اور نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی وسعت کے اوپر ان کو ذمہ دار بنایا ہے اور پھر یہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے آگے آنے والے جملے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عام لوگوں کو بھی معاملات طے کرتے وقت وہ ذمہ داری کسی کو نہیں سونپنی چاہیے جو اس کو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو وہ اٹھا نہ سکتے ہوں تو ایسی تکلیف کسی کو دینی ہی نہیں چاہیے اس جملے سے اگلا جملہ اسی کی وضاحت کر رہا ہے لاتو دار را والد تمبے والا عورت کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے اس کی مجبوری سمجھ کر کہ یہ بچے سے کے اوپر فریفتہ ہوتی ہے ہر ماں ہی بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتی اور خاص طور پر یہ عرصہ جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو فرمایا کہ یہ عورت کی مجبوری ہے لیکن عورت کے اوپر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالا جائے اس کے بچے کی وجہ سے کہ وہ تنگ پڑ جائے مثلاً لازمی طور پہ قرار دیا جائے کہ ہر صورت میں تو نے ہی بچے کو دودھ پلان پلانا ہے اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ بھائی میں نہیں دودھ پلاؤں گی کسی اور سے اپنا دو... بچے کو دودھ پلا لو ایسی عورتیں بھی ہیں جو بچہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے عادتیں مختلف بنائی ہیں ایک عورت کی عادت کچھ ہے دوسری کی عادت کچھ ہے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ طلاق کے بعد عورتوں کے اندر ایسا غصہ ہے اس کی ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ بچے کو پاس رکھنا پسند نہیں کرتی وہ کہتی اپنا بچہ لے جاؤ جہاں سے چاہو اس کو دودھ پلواؤ میں نہیں اس کو, آ, نہ اس کو پالوں گی نہ میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے اور وہ پسند نہیں کرتی تو زبردستی یہ کرنا کہ ہر صورت میں تو ہی اس کو دودھ پلا یہ اس کو ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے نہ اس سے زبردستی بچہ چھیننا چاہیے نہ ہی آ, اس کو اتنا اتنا مکلب بنانا چاہیے کہ ہر صورت میں وہی دودھ پلائے اور وہی اس کے اس کی صفائی کرے اور ساری ذمہ داری اٹھائے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے اور اگر وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی تو اس کو زبردستی اس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی اس کو تکلیف نہیں دی جا سکتی سبحان اللہ دیکھو ایک معاشرہ ہوتا ہے کہ بڑی سادگی ہوتی ہے اور عام طور پر سادہ معاشرے سادہ طرز زندگی ان میں فطرت کے مطابق بہت معاملات چلتے ہیں اور بڑی بڑا ماشاء اللہ خوشحالی ہوتی ہے اچھا کچھ ہوتے ہیں پر تکلف معاشرے جیسے آج کل ہمارے ہاں اگرچہ کم ہے لیکن مغرب کے اندر تو اتنا اتنی خرابی آ چکی آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں کے اندر آ رہی ہے عورتوں کے اندر وہ آزادی کا تصور جو ہے نا جی وہ حقوق کا تصور وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے اس وقت پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایسی آبادیاں موجود ہیں کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی نہیں وہ کہتے ہیں دودھ پلانے سے یہ ہو جاتا ہے جی کمزوری ہو جاتی ہے جی حسن خراب ہو جاتا ہے جی ہاں جی تو یہ اس قسم کی فضول بات ہے مائیں بچوں کو نہیں دودھ پلاتا اور فوراً ہی فیڈر لگا دیا اور کمپنیاں بھی جناب شاندار دودھ تیار کر کے بیٹھی ہیں اور بچے کی خوراک اس کو یہ توازن دیا جائے اتنی کیلوریز بچے کو چاہئیں اور دن کے اندر وہ ماں کے دودھ سے بھی زیادہ کیلوریز اس کو مل سکتی ہیں اور یہ سسٹم یہ مغرب سے سارا نظام آیا باقاعدہ تو آپ پاکستان میں بھی ہے دنیا کے دوسرے مصر میں بہت مصیبت ہے یہ جی جو جدیدیت کے حامل معاشرے بن چکے ہیں ان کے اندر یہ مصیبتیں آ چکی ہیں عورتیں کھلا انکار کرتی ہیں ہم وہ عورتیں دودھ پلاتی نہیں بچے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا نا بھائی یہ،, یہ،, یہ،, یہ کچھ بھی ہونا ہے ایسی عورتیں بھی دنیا میں یعنی وجود میں آ جائیں گی اور جناب وہ بچے سے محبت کرنے کی بجائے بس اپنے آپ سے ہی محبت کرتی رہتی ان کو اپنا بناؤ سنگار اپنا جسم اپنا یہ اپنا وہ ان کا مسئلہ دنیا میں یہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس قسم کی عورتیں سمجھا گی نا لیکن سبحان اللہ اللہ کی شریعت اس کی وسعت اللہ تعالیٰ کا علم تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایسا نہیں بنایا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی جائے اور حقوق کے زور کے اوپر عورتیں شور مچانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رو کی یا اضالہ کیا ہوا ہے کہ اس کو حقوق کا مسئلہ بنا کر کھڑا کر کے اسلام کے اوپر تانو تشنی کوئی نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش بندی کر دی سبحان اللہ, سبحان اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے اور اس کی شریعت کتنی با کمال ہے الحمدللہ ہاں جی فرمایا عورت کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے اس کی مجبوری کی وجہ سے اس پر زبردستی نہ کی جائے نہ زبردستی اس سے چھینا جائے بچہ نہ زبردستی اس کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے یہ تو سارا معاملہ باہمی مشاورت سے رضامندی سے آگے وہ جملے بھی آ رہے ہیں اللہ اکبر ولا مولود اللہ بے اور مرد کو بھی تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے ہے جو باپ ہے اس کی بھی کمزوری ہے باپ کے دل میں بھی جس طرح ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں بھی بچے کی اسی طرح محبت ہوتی ہے یہ فرق ضرور ہے کہ ماں کے دل میں زیادہ ہوتی ہے مرد کے دل میں نسبتاً اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنایا ہے نا مردوں اور عورتوں کی نفسیات فطرت فرق ہے تو اس فرق کی وجہ سے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ باپوں کو بچے پیارے ہی نہیں ہوتے ہاں جی باپوں کو بھی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کیا مطلب عورت کو کہا جائے تو دودھ پلا وہ کہے جی میں تو نہ اس کو دودھ پلانے کا ایک مہینے کا پچاس ہزار روپیہ لوں گی اگر دو گے تو دودھ پلاؤں گی اگر نہیں دو گے تو لے جاؤ اپنا بچہ بھائی, بھائی عجیب بات ہے یعنی پچاس ہزار تو یہ تو یعنی یہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے نا یہ مرد کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے ہاں جی اللہ تعالی نے فرمایا نہ مرد کو تکلیف دی جائے اس اتنا معاملہ کرو جو وہ اٹھا سکتا ہے اور جو جو اور پھر ایک شاندار بار بار ایک لفظ آتا ہے بال معروف معروف طریقے سے ہونا چاہیے جو فیصلہ بھی کرو معروف طریقے سے کہ معاشرے کے اندر رائج جو کیفیت ہے جس طریقے سے عام لوگ جو ہے ان مسائل کو حل کرتے ہیں عام لوگ نان و نقہ کی ذمہ داری گھروں میں اٹھائی جاتی ہے عورتوں کا خرچہ کتنا ہے گھر کا خرچہ کتنا ہے ایک عورت کا خرچہ کتنا ہے اگر طلاق نہیں ہوئی ہے تو وہ کتنا خرچہ ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو یہ جو معروف طریقے ہیں نا شریعت نے ان کا بڑا لحاظ رکھا ہے اور سبحان اللہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے شریعت کے احکام کے اندر کہ اس قیامت تک اس شریعت نے قائم رہنا ہے حالات کا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے جی آج حالات کیا ہیں معاشرے کے اندر کیفیت کیا ہے کتنے چیزوں کے ساتھ یہ اگر طے کر دیا جاتا نا کہ بھئی تم نے اتنا دینا ہے اتنے پیسے دینے ہیں اتنا بوجھ اٹھانا ہے تو حالات بدلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے دے دو بلکہ کیا کہا کے معروف طریقے سے دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے اور کس طرح گھروں کا شاندار نظام خاندانوں کا چل رہا ہے تم اس کے مطابق کرو یہ عیست میں بھی اور باقی جہاں بھی یہ مسائل خامت کے بی, بی کے معاشرتی مسائل جہاں بھی بیان ہوتے ہیں وہاں چیز آپ دیکھیں گے کہ معروف کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے اللہ اکبر تو مرد کو بھی تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے ایک معنی پھر اس کا دوسرا بھی کیا گیا ہے لا تو دار راہ یہ تو دار را اگر مشغول ہو تو پھر تو وہ معنی جو پہلے میں نے کیا ہے اگر یہ مشغول نہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ عورت عورت تکلیف نہ دے مرد کو بچے کی وجہ سے مرد تکلیف نہ دے عورت کو بچے کی وجہ سے لیکن وہ مجہول کا معنی جو ہے وہ زیادہ واضح ہے اور ظاہری الفاظ بھی اسی کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ اکبر والے مسل و ذالک اور بارش پر بھی اسی کی مثل ذمہ داری ہے کیا مطلب ایک تو شکل ہے نا کہ خامد نے طلاق دی اور وہ زندہ ہے ذمہ داری وہ اٹھائے گا نان و نفقہ کی اے اے اے کپڑوں کی خرچے کی ذمہ داری بچے کو ماں دودھ پلائے گی اور خرچہ طلاق کے بعد بھی مرد اٹھائے گا لیکن ایک شکل یہ ہے کہ وہ خامت زندہ ہی نہیں ہے فوت ہو گیا خامت فوت ہو گیا عورت کے گود میں بچہ ہے چھوٹا اب اس کی ذمہ داری کن پر ہوگی وارث پر ہوگی وارث پر ہوگی کہ وہ بھی اسی اصول کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے اور معروف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو وارث جو ہے وہ بھی اسی طرح ذمہ داری اٹھائے گا جیسے خامت ذمہ داری اٹھا رہی تھی اس نے اب وہ دنیا میں نہیں ہے وہ تو وارث جو ہے وہ ذمہ دار ہے ظاہر ہے کہ دادا بچہ جو ہے دادے کے پاس ہے یعنی یا چچا کے پاس ہے یہ جو بارش بنتے ہیں کسی آدمی کے تو وہ پھر ذمہ داری اٹھائیں گے دودھ پلانے پلانے والی عورت کا نان و نفقہ پھر برسا ادا کریں گے اللہ فَإن فِتَالًا عَن تَرَادٍ مِّنهُمَا وَتَشَاورٍ ہاں جی فَإِنْ ارادہ فِصَالًا اگر دونوں مرد بھی اور عورت بھی دونوں یہ فیصلہ کر لیں کہ دودھ چھڑانا ہے دو سال کی مدت سے کم ہی عرصے کے اندر ابھی دو سال نہیں ہوئے تو دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں طلاق ہو رہی ہے اور اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ دو سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دینا ہے تو فرمایا کہ اس اتفاق کے لیے انترادمن و تشاب دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے بامی مشورہ ہونا چاہیے بچے کی خیر خواہی پیش نظر ہونی چاہیے معاملات کو سلجھانا پیش نظر ہونا چاہیے بھائی طلاق تو ہو رہی ہے طلاق غصے کی وجہ سے ہوتی ہے طلاق کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے معاملات کو سلجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے قامت کو بھی ہے بیوی بی کو بھی ہے کہ بھئی تم نہیں اکٹھے چل سکے لیکن بچے کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے کہ یہ خاندان میں بگاڑ کا لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے اس کے لیے دونوں کو رضامندی سے معاملہ طے کرنا چاہیے مشورے سے معاملہ طے کرنا چاہیے طلاق ایسی چیز نہیں ہے طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہر صورت میں لڑائی جھگڑے کا ہی باعث ہو جائے اختلاف اور فساد کا باعث ہی ہو جائے اتفاق ہے جو نکاح ہوا تھا ہمیشہ اکٹھا رہنے کے لیے ہوا تھا لیکن بعض دفعہ طبیعتیں نہیں ملتی اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور اس کا حل پھر طلاق ہی ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہی مسئلے کا حل ہے بھائی طلاق ہو رہی ہے طلاق کا معنی علیحدگی ہے اب اس علیحدگی کو دشمنی کی بنیاد پر قائم کرنے اور پھر بدلہ بچے سے لینا خاندان سے لینا اور علاقے میں مسئلے کھڑے کرنا اس کی بجائے باہمی رضامندی سے معاملات طے کرو مشورے کے ساتھ معاملات طے کرو اور یہ سمجھو کہ حقوق کا مسئلہ ہے اس بچے کا بھی حق ہے مرد مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے خاندانوں کے حقوق ہیں تو بگاڑ نہیں پیدا کرنا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو ہدایات ہیں کتنی شاندار ہیں اگر خیر خواہی ہو بگاڑ پیدا کرنا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا اللہ کے شریعت کو قبول کرنا تو طلاق کے اندر بھی معاملات سلجھائے جا سکتے طلاق سے دشمنی بھی خاندانوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ قتل و قتال تک معاملے چلے ایسے ہے ایک طلاق کتنے قتلوں کا باعث ہو جاتی ہے ہاں جی لیکن طلاق چونکہ ضرورت ہے اور یہ خیر معمولی چیز ہے اب اس کے اندر معاملات کو سلجھانے کے لیے اور معاملات میں بہت بڑا معاملہ بچوں کا ہوتا ہے طلاق میں جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ بچوں کا ہے تو بچوں کے معاملات کو سلجھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے انتراد تشاور کہ دونوں کو مشاورت کرنی چاہیے اور باہمی رضامندی سے ایسی بات طے کر لینی چاہیے کہ کسی کا حق بھی غصب نہ ہو بچوں کا معاملہ خراب نہ ہو ان کی تربیت پر برا اثر نہ پڑے ظاہر ہے یہ مرد کا بھی ہے بچہ عورت کا بھی ہے بچہ ہاں جی ان کی ذمہ داری دونوں پر ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اور اللہ کے سامنے اس فرض کے ادا کرنے کی جواب دہی کے لیے ان کو باہمی رضامندی سے معاملے کو طے کرنا چاہیے اور مشورے کے ساتھ معاملے کو طے کرنا چاہیے دوسرے جب طے کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا اگر مرد عورت طلاق کے وقت بچوں کے معاملات آپس میں مشاورت رضامندی سے طے کر لیں تو بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں یہی ہدایت جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس کو عزت کا مسئلہ نہ بناؤ طلاق کو دشمنی کی بنیاد قرار نہ دو یہ ایک انتہائی حالات کے اندر یہ ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمیشہ عذاب بنا کر رکھنے کی بجائے اس کو علیحدگی کی اجازت دے کر ان کے لیے ایک راستہ نکالا ہے تو اس میں جو بچوں کا مسئلہ ہے ان معاملات میں مرد عورت دونوں کو آپس میں مشاورت کر کے ان کے امور کو دودھ پلانے کے مسئلے کو دیگر مسئلوں کو یہ بچہ کتنی دیر تک ماں کے پاس رہے گا اتنی دیر وہ بچہ اس کے اس کا نان و نفقہ مرد اس کو دے گا اور پھر اس کے بعد ماں کو بھی چاہیے کہ بچہ جو ہے کیونکہ بچہ ہے تو خامت کا بچہ عورت کا محبت عورت کو زیادہ ہوتی ہے لیکن اللہ کی شریعت میں بچہ مرد کا ہوتا ہے سمجھا گئے نا نسبت بھی مرد کی طرف ہے حق بھی بچہ جو ہے ولی بھی اس کا اگر بیٹی ہے اس کا ولی مرد ہے یعنی باپ ہے اسی طریقے سے یہ جو اللہ تعالی نے ایک نظام مکمل کر دیا ہے بچہ جو ہے والد کا ہے تو عورت کو بھی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے محض اپنی محبت کی وجہ سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں سبحان اللہ فائدے ہی فائدے ہیں تو یہ تو دودھ پلانے کی مدت میں یہ اجازت دے دی باقی اگر عورت بچوں کو اپنے پاس ہی ہر شکل میں رکھے گی ظاہر ہے طلاق کے بعد اس نے دوسرے گھر میں جا کے آباد ہونا ہے پھر وہاں مسئلے کھڑے ہو جانے ہیں ہاں جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو برداشت کر لیتے ہیں بعض لوگ نہیں کرتے عورت کی شادی دوسری جگہ پر بچوں کی وجہ سے نہیں ہوتی بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام شریعت کا بنا دیا ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے انسانی ضرورت اللہ سے بہتر کون جانتا ہاں جی تو ان مسئلوں کو مسئلے بنانے ہی نہیں چاہیے نہ مرد کو نہ عورت کو ہاں جی جب بچے کا دودھ ختم ہو جائے عورت کو چاہیے کہ بچہ اپنے باپ کو دے دے وہ ذمہ دار ہے وہ اس کو پڑھائے چلائے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری پھر مرد کو دی ہے عورت کو دی نہیں ہے تو خواہ عورت جو ہے اس مصیبت میں اپنے آپ کو بھی ڈالے اور پھر معاشرے کے اندر بھی ایک مسئلہ کھڑا کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے بہت شاندار اصول مکمل کر دیے ہیں ان کی پابندی کی جائے گی تو کبھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا نہ فتنا فلیہ در اللہ فتنا اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں نہیں مانی جائیں گی شریعت کی باتیں نہیں مانی جائیں گی تو فتنہ آئے گا مسئلے کھڑے ہوں گے اختلافات کھڑے ہوں گے بچنا چاہیے ان سے اولاد کم فلاں جناح علیہ کم اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم کسی اور عورت کا دودھ پلوانا چاہو تو تم پلوا سکتے ہو فلا جنا علیہ کم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے مرد اصرار کر رہا ہے کہ میں نے جس عورت کو طلاق دی ہے میں نے اس کی بجائے بچ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا ہوتا ہے بھائیو ایسے دیکھ لینا چاہیے ہم دیکھتے ہیں معاشروں کے اندر بعض اوقات عورتوں کے مسائل اتنے پریشان کن ہوتے ہیں اور وہی وہ کئی دفعہ کردار کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور کردار کے مسئلے کی وجہ سے اکثر طلاقیں ہو جاتی ہیں مرد شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسی حالت کے اندر باپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس عورت کے کردار پر وہ مطمئن نہیں اس کی گود میں بچہ رہے اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ماں کی طبیعت سے بچے میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں جی اس کو خدشہ ہے اس بات کا وہ کہتا ہے بھی میں نے اس کی بجائے دودھ میں نے کسی اور عورت سے پلوانا ہے جس کے اوپر اس کی تسلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو پوری اجازت دی ہے اس بات کی بہن عرت تم من تصر دی اس کے بچے کی ماں کی بجائے اگر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے تمہیں اس کی اجازت کسی اور عورت سے تم دودھ پلانا چاہو تو پلوا لو ہز سلم تم ماں آتی تم بالمعوف ہاں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تم طے کر لیتے ہو کہ بھائی دودھ پلوانے کے عبد ہم اتنا ادا کریں گے اس عورت کو جو عورت ماں نہیں ہے بچے کی وہ عورت دودھ پلائے گی اس کے ساتھ معاملہ طے ہوگا اتنے پیسے دیں گے اتنا کچھ وہ لے گی مہانہ لے گی یا جس طرح لے گی جو چیز آپ طے کر لو پھر تم پابند ہو اس بات کے اضاء سلم تم ما آتے تم بال معروف تم پابند ہو کہ جو تم نے طے کر دیا وہ پھر اس کو ادا کرو اللہ تعالی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پہلے تم طے کر لو اور پھر اس کے بعد یعنی اس کی پرواہ نہ کرو نہیں جس عورت سے باپ بچے کا باپ جس عورت سے دودھ پلوانا چاہے اس کو اجازت ہے لیکن اللہ اس کو مرد کو پابند کر رہا ہے کہ دودھ کے عبد جو تم طے کر لو ادائیگی وہ ضرور کرو لازمی کرو اس کی اس کے نہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اکبر اور پھر آگے دیکھو بالمعروف یہاں بھی لگ پھر آ بالمعروف معروف معروف, معروف, معروف طریقے سے یعنی جب طے کرو ایک اور عورت ہے ماں نہیں ہے اور عورت ہے عام عورت ہے جی اس کے آپ مطمئن ہیں کہ اس کا دودھ پلانا اس کے لیے مفید ہوگا بچے کی تربیت کے لیے یہ عورت مفید ہے اس کی نگاہ داشت اچھی کرے گی اب تم اس کے ساتھ طے کرتے ہو کہ ہم ان کو مہانہ اتنا دیں گے کیسے دیں گے بالمعروف کے معاشرے کے اندر ایک عورت کا خرچہ کتنا ہو سکتا ہے اس کے مطابق کرو نہ وہ عورتیں زائد مانگیں نہ یہ لوگ دودھ پلوانے والے اس سے کم کمی کریں جو عام معاشرے کے اندر معروف طریقہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو تاکہ بگاڑ پیدا نہ ہو ببط اللہ بلّہ بما عمل بصیر اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے یعنی ظاہر ہے بہت سارے مسئلے لوگوں کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں خاص طور پر طلاقوں کے متعلق بچوں کے متعلق گھروں کے متعلق بہت سارے خفیہ چیزیں دل کی باتیں یہ سارے معاملات ہیں اور ظاہر ہے فیصلے ہوتے ہیں ظاہر پر تم کسی کو درمیان میں ڈال لو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی جج فیصلہ کرے عدالت کے اندر یا پنچایت میں فیصلہ آئے یا خاندان کا وڈیرا کوئی فیصلہ کرے یہ سارے تو ظاہر دیکھ کے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی ظاہر کی پابندی ہی کرتی ہے سب کو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ظاہر کی باتیں ظاہر کے فیصلے یہ اپنی جگہ پر لیکن تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ بھی ہے پھر قیامت قائم ہونے والی ہے ان چیزوں کا حساب تم نے اللہ کو دینا ہے اور اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے خفیہ کیا ہے عمل کیا ہے ہر چیز جو دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو سب کچھ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر معاملات جب طے کیے جائیں اللہ سے ڈر کر تو الحمد للہ پھر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا ولدینہ یو توف نہ من کم ودرونا ازوا دیں فسن اربر شراغنا اجلا ہلا حال کم فیما فالنا فی ان فسن نہ بال معروف و اللہ کاملون خبیر ولدینہ اور وہ لوگ یو توفون من کم جو فوت کیے جائیں تم میں سے وہ یا اور چھوڑیں وہ بیویاں یا تربسنا وہ بیویاں انتظار کریں بے انف سے ہننا اپنی جانوں میں اربات اشورم و اشرا چار مہینے اور دس دن وہ انتظار کریں فائدہ پلگنا اجلا ہننا پر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عجل یعنی عدت کو فلاں جنا حل پس نہیں ہے کوئی گناہ تم پر فیما فلنا فی, فی انف سے ہننا اس چیز کے بارے میں کہ جو وہ عورتیں کریں اپنے نفسوں میں بالمعروف معروف طریقے سے باللہ بما تامل خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے ہاں جی پچھلی آیت میں اصول بیان کیا گیا تھا عدت کا کہ جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق کی عدت کتنی ہے رجی طلاقیں دو ہیں اور عدت عورت کی تین حیض ہے یہ یہ پہلے ہدایات گزر چکی ہیں طلاق کے بارے میں عدت کا تعین گزر چکا ہے اب یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک مرد فوت ہو گیا پیچھے بیوی چھوڑ گیا ہاں جی اب فوت ہونے کے بعد اس کی عدت کتنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت چار مہینے دس دن مقرر کی ہے یہ چار مہینے دس دن عدت گزارے گی انتظار کرے گی چار مہینے دس دن سے پہلے کہیں شادی نہیں کرے گی اور چار مہینے دس دن کی یہ جو عدت ہے اس کے اندر زیب و زینت کا اہتمام نہیں کرے گی سوک کی کیفیت اختیار کر کے رکھے گی عورت کو اس عدت کے اندر چار مہینے دس دن کی عدت کے اندر دو پابندیاں شریعت نے لگا دی ہیں ایک پابندی یہ کہ وہ کہیں اور اپنی شادی نہیں کر سکتی دوسری پابندی یہ کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہاں ایک تیسری چیز بھی شامل ہے اور وہ یہ کہ عدت اپنے خامت کے گھر میں گزارے گی تو وہ کسی اور کے پاس عدت کے دوران نہیں جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے یہ پابندیاں لگا دیں اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا فائدہ بلغنا اجلا ہننا جب وہ عدت ختم ہو جائے چار مہینے دس دن کی عدت ختم ہو جائے اس عدت کا کیا مطلب ہے کہ عورت کے رحم میں اگر حمل ہے تو وہ واضح ہو جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ واضح ہونے کا جی کی جو مدت ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے جو یعنی قرا حمل قرار پاتا ہے تو حمل قرار پانے کے بعد عرب عین یومن نطفتاً چالیس دن نطفہ کی شکل میں رہتا ہے ہاں جی سما یقون و علق مثلا ظالے کا پھر چالیس دنطفیٰ جو ہے وہ علقہ کی شکل میں آ جاتا ہے سما یقون و مضغطن مثلا پھر وہ مذغا کی شکل میں چالیس دن کے اندر وہ مذغا بن جاتا ہے یہ کل ایک سو بیس دن بنتے ہیں ایک سو بیس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پروسیس ایک سو بیس دن میں مکمل ہو جاتا ہے اور اور بچے کا ایک پورا ڈھانچہ ایک سو بیس دن کے اندر مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ایک سو بیس دن لگتے ہیں اس کو اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے ینف خفی روح وہ فرشتہ بچے کے اندر روح پھونکتا ہے فیو مروب عرب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ یہ چیزیں لکھ دے تو اس کا رزق اس کی اجل اس کا عمل اس کا مرنا اور اس کا جو ہے وہ خوش بخت ہونا نیک پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سو بیس دن جب مکمل ہو جاتے ہیں وہ فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے اور روح ڈالتے ہوئے یہ چیزیں لکھ دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بیان کی ہے ہاں جی ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن کے کتنے مہینے بن گئے چار احتیاطاً دس دن مزید شامل کر دیے گئے کہ بعد عورتوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں بچے کے اندر حرکت تقریباً چار مہینے کے بعد شروع ہو جاتی ہے بعض عورتوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دن زیادہ لے جاتی ہیں وہ حرکت کا احساس ان کو نہیں ہوتا تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دس دن مزید دے کر چار مہینے دس دن مقرر کر دیے اس کو عدت قرار دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ حمل کی وضاحت جو ہے وہ اس کے اندر ہو جائے گی اللہ اکبر فرمایا جب عورتیں اس اپنی عدت کو پورا کر لیں فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی فس بالمعروف تو اب جن چیزوں کی اس پر پابندی تھی وہ پابندی اللہ کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے وہ عورتیں شادی کا ارادہ کرتی ہیں تو وہ کریں ان کو کرنے دینی چاہیے اگر پھر اس کے بعد وہ عورت اپنی شادی کے لیے اپنا تھوڑا بہت زینت کا بندوبست کر لے اس کی بھی اس کو اجازت ہے جی ظاہر ہے کہ کوئی کسی نے دیکھنا ہے شادی کے لیے پسند کرنا ہے تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے فیضہ پلغنا اجن ہنہ فلاح جناح علیکم فی ما فعلن فی انفس بالمعروف تو عورتیں جو بھی اپنے طور پر شادی کا پروگرام بنائیں شادی کے لیے تیاری کریں یا جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے فلا جناح علیکم اور اگر اللہ نے پابندی لگے نہیں لگائی تو معاشرے کے جو بندن ہوتے ہیں برادریوں خاندانوں کی جو پابندیاں ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ بھی عورتوں پر زبردستی کریں دیکھیں نا بہت سارے معاشرے ابھی بھی ایسے ہیں طلاق کو ایسی مصیبت سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد عورت کی شادی کو ناجائز کا ایسی ایسی ایسی برادریاں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور یہ سارا ہندو دھرم سے یہ مصیبت آئی ہے ہندوؤں کے اندر ان کے ان کا مذہبی بلکہ سلسلہ ہے جب عورت کا خامت مر جائے یا طلاق ہو جائے تو اب اس کے بعد وہ وہ شادی نہیں کرتی بیٹھی رہتی جی بلکہ وہاں تو جب بندہ مرتا ہے ہندو مرتا ہے تو عورتوں کو ستی کر دیا جاتا ہے ستی کی بات آپ نے سنی ہوگی نا ان کی ایک رسم ہے ستی ستی کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی کو وہ جلا دیتے ہیں ہم تو قبروں میں دفن کرتے ہیں نا جو فوت ہو جائیں فوت شدگان کو مسلمان قبروں میں دفن کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں مرنے کے بعد آگ جلاتے ہیں اور آگ میں اس کا جسم رہ کے اس کو بالکل راکھ بنا دیتے ہیں جلا دیتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے وہ روح کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا اس نے جتنے گناہ کیے اس جسم کی وجہ سے کیے روح کو پوتر کرنے کے لیے پاک کرنے کے لیے یہ پوتر کا لفظ ہندی ہے یہ روح کو پوتر کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ جسم کو جلا دو جو رکاوٹ تھی روحانیت کی پرواز میں روح کی بلندی کے اندر جو رکاوٹ تھی وہ اس کا جسم تھا اس جسم کی وجہ سے یہ گناہ کرتا رہا پاپ گناہ کو وہ پاپ بولتے ہیں پاپ وہ پاپ کرتا رہا تو اب اس جسم کو سزا دینے کے لیے اس کو ارتھی پہ لا کے آگ جلا کے جناب اس کو جلا دیا جاتا ہے تو پھر ستی کی رسم ان کے ہاں جو مذہبی بڑے متشدد مذہبی ہے نا ان کے ہاں یہی ہے کہ یہ جو پتنی ہے ہاں جی وہ, پتنی جو ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ ہی وہ باقاعدہ تیار ہوتی ہے اس کو بناو سنگار کر کے شاندار دلہن بنا کے اور جناب بڑا اس تو جب وہ آگ لگاتے ہیں آگ بھی پھر جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے نا جی وہ آگ لگاتا ہے ہاں جی وہ آگ لگاتا ہے اور جس وقت آگ جل پڑتی ہے اور سارا بھمبڑ بل جاتا ہے تو یہ دلہن بنی سمری خوبصورت یہ جناب اس کے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے اپنے خامت پر قربان ہو جاتی ہے سمجھا گی یہ, یہ ان کے مذہب کے اندر باقاعدہ شامل ہے ستی کی رسم سمجھا گئی ہے اللہ اکبر میرے عزیز بھائیوں کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں ولہ لیکن یہ کرتے ہیں ظالم اس کو انہوں نے مذہب بنا رکھا ہے یہ تو اب جا کر نا جی کچھ یہ چیز رکی ہے اور زبردستی روکی جاتی ہے ورنہ اس سے کافی دیر پہلے تو ہندوؤں کے ہاں یہی چیزیں تھیں ہر عورت اپنے خامت کے ساتھ ہی جل جاتی تھی اور اس کو وہ اپنا مذہب سمجھتی تھی اس کو وہ اپنی کامیابی کا زینہ سمجھتی تھی اللہ اکبر تو بعض معاشروں کے اندر ہمارے ہاں بھی جو ابھی تک دین سے دور ہیں یہ ہندی رسمیں جیسے شادیوں میں یعنی ہندوؤں کی رسمیں ابھی تک موجود چل رہی ہیں تو یہ رسم ہماری بعض برادریوں میں ابھی تک چل رہی ہے کہ عورتیں طلاق کے بعد بیٹھی رہتی ہیں اور بوڑھی ہو جاتی ہیں اور شادی نہیں کرتی عیب سمجھا جاتا ہے عورت کی شادی دوسری جگہ پر کرنا تو یہ بہت ہی بری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی نہیں لگائی جب الفلا جناح علیہ کمفی ماہ فالف عورت شادی کرنا چاہتی عورت کی ضرورت ہے جس طرح مرد کی ضرورت عورت ہے اس طرح عورت کی ضرورت مرد ہے شادی ضرورت ہے جس طرح کھانا پینا ضرورت ہے جس طرح پہننا ضرورت ہے جس طرح سونا ضرورت ہے ایسے ہی انسان کی شادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنائی ہے اور یہ زبردستی پابندیاں لگا دینا کہ بھئی تو شادی ہی نہیں کر سکتی یہ ہے خیر فطری مذاہب کے اندر یہ جو سلسلے اور ہندو ایسا مکرو مذہب ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنا گندا مذہب ہے کہ ان کے مذہب کے اور کوئی اچھی چیز میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ان چیزوں سے متاثر ہو کر مسلمان معاشروں کے اندر بھی لوگ پابندیاں لگائیں اور لڑکیوں کو اس طرح گھر بٹھا لیں اور شادی سے روکیں یہ حرام ہے بالکل حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شادی کرنا چاہے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف فلا جنا کم فیما فالنا فی, فی انفنا اپنی شادی کی تیاری کرے شادی کے کپڑے تیار کرے اور اگر کوئی خام مرد اس کو دیکھ کے پسند کرنا چاہے اس کے لیے زیب و زینت کرے عورت کو پوری اجازت ہے اس کام کے لیے حلال کاموں کے لیے اجازت ہے اور حرام کاموں پر پابندی ہے اللہ کی شریعت نے یہ لگائی ہے اور پھر جب ایسے مقروب معاشرے دنیا میں قائم ہوتے ہیں جو فطرت پر پابندیاں لگاتے ہیں تو پھر ان معاشروں کے اندر بے حیائی بدکاری زناکاری اور یہ چیزیں معاملات کا بگاڑ پیدا ہوگا خرابیاں آئیں گی اور وہ اس وقت ہو رہا ہے جب آپ نکاح پر پابندی لگاؤ گے تو زنا کے رستے کھول لو جن معاشروں کے اندر نکاح مشکل ہو گیا ہے مغرب کے اندر یہی کیفیت مغربی ملکوں میں نکاح بڑا مشکل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے تو بڑی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے تو انہوں نے دوستیاں شروع کر دیں دوستی اب اب نکاح ضروری نہیں دوستی کے ساتھ ہی چل رہا ہے معاملہ اسی سے بچے پیدا ہو رہے ہیں بے حیائی پھیل رہی ہے اور حرام کے بچے جنم دے رہے ہیں پھر بچوں کا پتہ ہی نہیں ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تو اتنے بڑے بگاڑ کے رستے جب تم نکاح پر پابندی لگاؤ گے تو زنا کے رستے کھل یہ اس کو بند کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو پابندی نہیں لگائی وہ پابندیاں معاشروں کو نہیں لگانی چاہیے وَ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے سبحان اللہ حساب اللہ کے پاس ہوگا ولا حتى عقدت و اجلا والمو ان, ان اللہ غفور وفوریم جی ولاجناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر فیم اس چیز کے بارے میں اررس تم کے اشارہ کرو تم بہی اس کے ساتھ من خدمت انسائے عورتوں کو نکاح کے پیغام پہنچانے کے لیے او اکنن تم یا چھپاؤ تم فی انفوسے کم اپنے نفسوں میں علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم کم کہ تم ستس کو ضرور ذکر کرو گے عورتوں کا بلاکلّہ تو ہننا اور لیکن نہیں عہد و پیمان کرو گے ان سے سر رن خفیہ اللہ مگر کہ کہو تم معروفہ معروف قول معروف بات کرنے کی تمہیں اجازت ہے اور نکاح کے پیغام دے کر کھلا کام بات کرنے کی یا خفیہ طور پر معاملات طے کرنے کی عدت کے اندر اجازت نہیں ہے بلا تاج من اقدت نکاح ہے اور نہ پختہ کرو نکاح کے گرا کو حتٰ یبل وغل کتاب اجلا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا اپنی اجل کو یعنی عزت پوری ہو جائے عدت پورے ہونے سے پہلے نکاح مت کرو وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالی یا لم جانتا ہے معافی انفو سے تمہارے دلوں میں ہے فضر بچ جاؤ سے اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچو ڈرو غلطی نہ کرو والا منہ اور جان لو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا حلم والا ہے اب جو عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے متعلقہ کی عدت تین حید ہے جس کا خامت فوت ہو گیا اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے عورت عدت گزار رہی ہے اس عدت کے دوران اس کو پیغام نکاح دینا خطبہ کس کو کہتے ہیں پیغام نکاح جی پیغام نکاح جس کو ہمارے ہاں منگنی کہا جاتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے منگنی باقاعدہ رسم ہے ہندو سے آئی ہے خطبہ جو ہے یہ اسلامی طریقہ ہے خطبہ اسلامی طریقہ ہے خطبہ اور چیز ہے پیغام نکاح اور چیز ہے منگنی بالکل اور چیز ہے منگنی ایک رسم ہے تو اس کو خطبے کے مترادف نہیں قرار دینا چاہیے تو فرمایا کہ پیغام نکاح دینے کے لیے کیا قاعدہ کیا پابندیاں اللہ کی شریعت نے مقرر کی ہیں اس عورت کے لیے جو عورت عدت کے اندر ہے وہ اس آیت کے اندر اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں فرمایا بلا جناح علیہ کم فیما خدمت او اکن تم فی ایک عورت جو ہے وہ عدت میں ہے تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواہش پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی اگر کوئی اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو, تو وہ اس اس کی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے جی کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں خاندانی مسائل ہیں یا جو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن قاعدہ اس کو یہ بتا دیا کہ بھائی تم اشارے کنائے میں تو بات کر سکتے ہو واضح واضح کھلے انداز میں پیغام نکاح نہیں پہنچا سکتے عدت کے اندر عورت کو پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا یہ کوئی مرد کہے کہ جی وہ تیرا خامت فوت ہو گیا یا تجھے اس ظالم نے طلاق دے دی پریشان نہیں ہونا میں تیرے ساتھ شادی کروں گا تو تیار رہا جو ہی عدت ختم ہوتی ہے ہم تم شادی کر لیں گے سمجھا گی اس قسم کے رخے لکھنا اس قسم کے فون کرنا اور اس قسم کے رابطے کرنا اللہ کی شریعت نے اس پر پابندی لگائی ہمیں یہ کھلا پیغام نکاح یہ نہیں دے سکتے البتہ اتنی اجازت دی ہے سبحانہ اللہ کی اللہ کی شریعت بہت فطرت کے مطابق اللہ جانتا ہے تو اتنی اجازت دے دی کہ اشارے کنائے کے اندر کوئی بات کر سکو تو اتنا اتنا ہو سکتا ہے لیکن وہ پیغام نکاح کھلے انداز میں جو معروف الفاظ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے اللہ اکبر فرمایا او اکنن تم فی یا تم دلوں کے اندر ایک دیکھو اگر کسی کسی کے ساتھ بندے کا ایک تعلق ہے دل کے اندر وہ رکھتا ہے اس تعلق کو اور اس کا اس طریقے اظہار اظہار نہیں کرتا اور اس کو گناہ کے رستے پہ کوئی اختیار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پابندی نہیں لگائی ہے اگر تم دل کے اندر محسوس کرتے ہو کہ جس کو طلاق ہو گئی ہے عورت عدت کے اندر ہے اس کے ساتھ میں شادی کروں گا تو یہ میرے گھر کے لیے میرے لیے مفید ہوگا اس کا میں سہارا بن جاؤں گا یہ جو اچھا ایک انداز ہے دل کے اندر ایسی سوچ آپ کے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے سوچنے پر پابندی نہیں لگاتا بلکہ سوچنے سے آگے اشارے کنائے پر بھی پابندی نہیں لگاتا آگے بات آ رہی ہے فرمایا علم اللہ کم ستس کو اللہ جانتا ہے کہ تم دلوں میں تو سوچو گے نا جی خیال تو تمہارے گزرے گا ہی اللہ تعالیٰ نے ان سوچوں پر کوئی پابندی نہیں, ہاں سوچوں پر پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے سوچوں پر پابندی نہیں لگائی اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو کہ تمہارے دل کس طرح سوچتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پابندی نہیں لگائی ہے ہاں جہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے وہاں پر اللہ پابندی لگاتا ہے اللہ اکبر فرمایا بلا کلّہ تواعید یہ جائز نہیں ہے کہ تم خفیہ خفیہ ٹیلی فون موبائل کے ذریعے یعنی عورت سے معاملہ طے کر لو تو ان کو عہد دے دو ان کے ساتھ معاملہ طے کر لو وعدہ کر لو ہاں جی اچھا مجھے تو لگتا ہے یہ جو لفظ ہے نا ولا قلعہ تواید سر ظاہر ہے یہ جو عورتیں مرد دو دو گھنٹے کی موبائل پر باتیں کرتی ہیں اس سے مراد تو مجھے یہی لگتا ہے جی فرمایا کہ یہ خفیہ خفیہ ساتھ بات کرنے پر پابندی ہے ولا قلعہ تواعیدر رن یہ خفیہ خفیہ عدت کے اندر ہی نکاح طے ہو جائے مرد عورت کا آپس میں رابطہ اللہ تعالی نے اس پر پابندی لگائی علان تقول معروف مگر یہ کہ کہو تم معروف طریقے سے کہنا ابن کثیر نے بہت خوبصورت ایک روایت اس, اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ قول معروف کیا ہے قول معروف سے کیا مراد ہے یہاں کہ عورت کے بارے میں یعنی معاملات اگر دل کے اندر ہیں کہ شادی کرنی اور وہ عدت کے اندر ہے تو ابن کثیر نے یہ ایک شکل بیان کی ہے کہ قول معروف ایک تابعی نے یہ واضح کیا کہ عورت کا جو ولی ہے نا آپ اس سے بات کر لیں عورت سے نہ بات کریں عورت کے ولی سے آپ بات کریں کہ میرا ارادہ ہے دیکھو نا یہ کتنا معروف طریقہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں ضرور فیصلہ کریں گے عدت کے مکمل ہونے کے بعد تو میرا ارادہ ہے اگر ولی کے ساتھ اس قسم کی بات ہو جائے تو یہ قول معروف ہے اور اگر عورت کے ساتھ کوئی کرنا ہے تو پھر وہ اشارے کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کو قول معروف کہیں گے عورت کو کھلے طور پر آپ پیغام نہیں دے سکتے کہ کوئی رکا لکھ کر نہیں دے سکتے موبائل کے ذریعے بات کر کے نہیں دے سکتے اور صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اشارہ کنایہ اس قسم کا اگر ہو سکتا ہے تو اشارے کنارے سے بات ہو سکتی ہے لیکن کھلی بات نہ ظاہر نہ خفیہ یہ نکاح کی کھلی بات کھلا پیغام یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگائی ہے بلا تعمقدت الکھاہ حبرغل کتاب و اجلا جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک نکاح حرام ہے نکاح کی گرا کو پختہ نہ کرو اس کا مطلب نکاح نہ کرو نکاح نہ کرو ہاں جی اور نکاح کا معاملہ طے نہ کرو پختہ نہ کرو مجلس منعقد نہ کرو عدت کے اندر پابندی ہے حرام ہے ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا اللہ کو ہے تو ایک نکاح کی خواہش رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک بندہ دیا داری سے نکاح کے دل کے اندر کسی عورت کے ساتھ خواہش رکھتا ہے وہ دوستی کی خواہش نہیں رکھتا واقی اس کو اپنی بیوی بی بنا کے اپنے گھر میں آباد کرنا چاہتا ہے یہ خیال پاکیزہ ہے یہ برائی بے حیائی نہیں ہے اور اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ غیر محرم کو تم دیکھ سکتے ہو جس عورت کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے اس کو, اس کا اس کو دیکھ لینا بہتر ہے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے ہاں جی اور نکاح ہو جائے تو پھر دیکھ کے بندہ کہے تو یہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے مطابق ضرورت تھی انسانوں کی معاشرے کی اور جس میں بہتری ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی غیر بحرم عورت کا دیکھنا صرف اس حد تک کہ اس کا چہرہ اس کو نظر آ جائے بس اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مقصد شادی ہونی چاہیے دوستی نہیں اس سے رستانی نہیں نکلتا کہ جی اتنے دیکھنے سے تو اتنے کا مطلب ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے یہ حرام ہے یہ سب پابندیاں ہیں جی صرف شادی کی غرض جو نہایت پاکیزہ مقصد ہے شادی کا مقصد تو پاکیزہ مقصد ہے نا جی اس پاکیزہ مقصد کے لیے دل میں سوچنا اس پاکیزہ مقصد کے لیے عورت کا دیکھنا اس پاکیزہ مقصد کے لیے ولی سے کے ساتھ بات کرنا یا اشارے کنائے سے عورت کی طرف بات کرنا ان ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اگر مقصد شادی ہے نکاح ہے نکاح کے علاوہ رابطے کی کوئی شکل اس کو دلیل بنا کر نہیں کی جا سکتی کہ نکاح نہیں ہے تو باقی سب بے حیائی اللہ اکبر فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے کیا مطلب تمہاری نیت نکاح کی ہے یا وارا گردی ہے کیا چاہتے ہو کسی عورت کا خامت فوت ہو گیا اور تم نے نظر رکھی ہوئی ہے کیا وہ بدکاری کی نظر ہے یا نکاح کی نظر ہے دنیا سے چھپا سکتے ہو پر اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے اللہ یا لم معافی انفو تمہارے دلوں میں کیا کیفیت ہے نیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجازتیں دی ہیں یہ شریعت میں ضابطے مقرر کیے ہیں یہ سب چیزیں تمہاری فطر کی ان ساری چیزوں کو کمزوریوں کو ضرورتوں کو سامنے رکھ کر دی ہے تو جو اللہ کی شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے وہ خرابیوں سے بچ جاتا ہے اللَّهَ اللہ حَلِيمٌ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے اگر نیت میں خرابی کبھی انسان ہے نا آ گئی اور اس پر عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بندے کو معاف کرتا ہے پکڑ تو عمل پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ غفور ہے وہ حلیم ہے وہ ہر چیز وہ دیکھنے اور سمجھنے والا ہے سبحانہ